وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز خوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي ومحمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واحتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد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 وحلو العقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القاهلين فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم تسلیمہ اللہ تعالی نے اپنے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فضائل مناقب اور محاسن بیان کیے ہیں کہیں اللہ تعالی نے اپنی اس نبی کی بے کو اپنا ایک بہت ہی بڑا عظیم احسان قرار دیا ہے لقد من اللہ علمین از بحا صفی ام رسولہ ایک مقام پہ اپنے نبی کی چار اوصاف بیان کیے فرمائے لقم رسول امن انفسی کم تمہارے پاس ایسا رسول آیا ہے جس کا پہلا وصف یہ ہے کہ وہ تم ہی میں سے ہے تمہارے ہی نصب جیسا اس کا نصب ہے تمہاری ہی قوم اور تمہاری ہی برادری سے ہے اس کا فائدہ یہ کہ کل تم یہ نہ کہو کہ ہماری طرف تو ایسا رسول بھیجا گیا جس کو ہم جانتے نہیں تھے اس لیے اللہ کی حکمت کہ اس نے تمہیں میں سے رسول بھیجا جس کو تم اسلام سے قبل صادق اور امین گردانتے تھے اسی کو تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا تاکہ تمہیں اس سے انسیت ہو دوسرا بس عزیز ال علیہ ماں عنی اس نبی پہ بہت ہی گراں گزرتا ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے بڑا ہی شاک گراہ گزرتا ہے اس نبی پر تبھی تو مسند احمد کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعست السمحة. مجھے دین حنیف اور آسانیوں والا دین دے کر بھیجا گیا ہے بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں اندین ولی دین احدن اللہ یہ دین بہت ہی آسان ہے اور جو اس دین میں سختی کو اپنائے سخت اعمال کرنے کی کوشش کرے تو وہ یہ جان لے کہ دین اس پر غالب آ جائے گا وہ دین پر غالب نہیں آ سکے گا یہ نبی کا وص کہ وہ مومنین مسلمانوں کو جو تکالی پہنچتی ہیں اس نبی پر بڑا گراں گزرتا ہے بڑا ہی شاخ گزرتا ہے تیسرا وسط جو اس آیت میں بیان کیا گیا حریص علیکم تمہارے ایمان تمہاری بھلائی کے امور کے لیے یہ نبی بڑا ہی حریص ہے بڑا ہی شوق ہے اس کو کہ تم ایمان لے آؤ اس لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَ ان تم تقمو نسیحا <فِيهَا> میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر جہنم سے دور کر رہا ہوں لیکن تم ہو کے جہنم میں کودے جا رہے ہو حریث علیکم یہ نبی بہت ہی تمہارے ایمان تمہاری بھلائی دین اور دنیا کے امور جو اچھے ہیں ان کا بڑا ہی حریث ہے اور چوتھا وسط رحیم مؤمنین کے ساتھ بہت ہی شفقت اور رحمت کرنے والا ہے ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا فَبِمَا رحمت من اللہ, لنت لهم اللہ کی رحمت کی وجہ سے اے نبی آپ ان پر بڑے ہی نرم ہیں وَلَوْ كُنتَ فضّن القلب من حولك اگر آپ سخت ہوتے سخت دل اور برے اخلاق کے مالک ہوتے تو یہ سب لوگ آپ سے منتشر ہو جاتے آپ سے بھاگ جاتے لیکن اللہ کی رحمت کہ آپ ان لوگوں پہ بڑے ہی شفیق اور بڑے ہی رحم دل ہیں یہ اللہ کی نبی کا یہاں پہ بس بیان کیا گیا ایک اور بس جو اللہ تعالی نے اپنی نبی کا بیان فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشر صدر ہم نے آپ کے دل کو کھول دیا کس چیز کے لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تصویر میں فرماتے ہیں بنور الاسلام آپ کے دین کو اسلام کے نور کے ساتھ کھول دیا آپ کے دل میں اسلام کا نور سما چکا ہے ایک تصویر اس طرح کی گئی ہے کہ آپ کے دل میں کبھی برے وسوسے نہیں آتے اور آپ وسوسوں سے محفوظ ہیں آگے فرمایا وغ رخ الدی ان کا بغرکھ اور ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا ہے وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ دی اس بوجھ کو ہم نے آپ سے ہٹا لیا دور کر دیا اس بوجھ سے کیا مراد ہے کئی اقوال ہیں ایک پول جو فص سرین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو اس دین اسلام کی تبلیغ میں نبی علیہ السلط کو مشکلیں اور ہونی تھی اللہ تعالی نے نبی علیہ السلات پر صبر اور ثابت قدمی کا القاع کر کے اس بوجھ کو ہٹا دیا کا اور اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا قطع رحمہ اللہ کی تفصیلوں کرتے ہیں اذا دکرت قول لا الا محمد الرسول الله. ہم نے آپ کے ذکر کو اس طرح بلند کیا ہے کہ جہاں بھی میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا جہاں کلبے میں میری ربوبیت کا اقرار کیا جائے گا وہیں آپ کی رسالت کا بھی اقرار کیا جائے گا مجاہد رحمہ اللہ اس عید کی تفسیر میں اس طرح فرماتے ہیں رسبن ولا, ولا صاحب اللہ یقول اشد اللہ و اشد اللہ محمد رسول اللہ ہم نے آپ کی ذکر کو اس طرح بلند کیا کہ اب کوئی بھی خطیب یا کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا کلمے کی گواہی دینے والا یا کوئی بھی نماز پڑھنے والا جب بھی نماز پڑھے گا جب بھی کلمہ پڑھے گا یا جب بھی کوئی خطیب خطبہ دے گا تو اس کی زبان پہ یہ الفاظ ہوں گے اشد اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ, اللہ اللہ نے نبی کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا جوڑ دیا ایک مقام پہ اللہ کے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہا وہی يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عطا اللہ یہ بات سن لو جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی گویا جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کیم تو اللَّهَ اللہ فتح اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ بکم اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ اور ایک ہی سبب ہے کہ میری اتباع کر لو میری پیروی کر لو یحببکم اللہ و ذنوبکم اللہ تم سے محبتیں بھی فرمائے گا تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا اس لیے عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے من فضیلتک ان اللہ تعالی ذکر طاعتک چیک اے نبی آپ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہا ہے وہ رسول فقت جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی نبی علیہ کی ایک ایک اور اور صفت اور, ایک اور فضیلت کہ آپ تمام انبیاء کی سردار اور تمام انبیاء میں سب سے افضل ترین ہیں امام الانبیاء ہیں سردارِ انبیاء ہیں اللہ تعالی نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا ہے کہ تمہیں کتاب و حکمت دینے کے بعد اگر تمہارے پاس وہ رسول آ جائے جو تمہارے پاس, پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے تو تمہارے ذمہ کیا ہے پھر تم نے اس رسول کے ساتھ ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے لت لتمینبی و لطنسول اللہ تعالی نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں آدم علیہ السلاۃ سے لے کر آخری پیغمبر تک جتنے انبیاء بھیجے ہیں ہر نبی سے یہ وعدہ لیا ہے کہ اگر تمہارے دور میں تمہاری نبوت میں آخری پیغمبر آ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا تو تم سے وعدہ یہ ہے کہ تم نے اس نبی کی نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی اتباع کرنی ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے اس لیے مسلم احمد کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موسا علیہ السلاۃ وسلام بھی آج زندہ ہو کر آ جائیں تو ان کے پاس میری اتباع کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ ہوگا ان کے لیے بھی میری اتباع میری اقتداء فرض ہوگی اور واجب ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے چند فضائل ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے ہیں حقیقت یہ ہے کہ آپ کے فضائل اور محاسن کا ایک مجلس میں احسان نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے نبی کے فضائل بیان کیے ہیں وہیں اپنے نبی کا دفاع بھی کیا ہے اور ایسا دفاع جو کسی کا نہیں کیا وہ کمی الناس اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شروں سے بچانے والا ہے لوگوں کے مقر و فریب ان کی شرارتوں سے ان کی عداوتوں سے بچانے والا ہے جامع ترمی کی حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے پہرے دار ہوا کرتے تھے کچھ صحابہ کرام رام آپ کے پہرے داری پر محمور تھے جو آپ کی پہرے داری دیا کرتے تھے آپ کے باڈی گارڈ تھے جب یہ آیت نازل ہوئی الناس اللہ آپ کو لوگوں سے بچانے والا ہے فقط اللہ تعالی جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کی رسول خیمے میں تھے اپنا سر مبارک خیمے سے باہر نکالا اور لوگ جو آپ کی پہلے داری پر معمور تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگوں واپس چلے جاؤ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے اب وہی رب میری حفاظت کرے گا وہی میرا محافظ وہی میرا نگران اور نگہبان ہے اللہ تعالیٰ کہیں اپنے رسول کا دفاع کرتے ہوئے فرماتا ہے انہیں کس نہ کر آپ سے مذاق کرنے والوں کو اے اللہ کے رسول ہم کافی ہیں ان کو عذاب دینے کے لیے ان کو مزہ چکھانے کے لیے ہم کافی ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہیں فرمایا فسا یقینی اللہ آپ کو کافی ہے آپ کو مکمل اللہ تعالی کی محافظت حاصل ہے اور اللہ ہی آپ کو کافی ہے اور کہیں فرمایا ان نشانیاں کا حول یقیناً جو آپ کا دشمن ہے وہی وہ دم کٹا ہے اس کا ذکر ختم ہو جانے والا ہے وہ نسیم منسیات ہو جانے والا ہے لیکن آپ کا ذکر تا قیامت لوگوں کے دلوں میں جاگا رہے گا آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں تا قیامت آمد وست رہے گی یہ اللہ کے رسول کا دفاع جو اللہ تعالی نے کیا ہے تو ہم ان دنوں اللہ کی نبی کا دفاع کیوں نہ کریں جب ہر طرف سے آپ کی عصمت پہ وار ہوں تو مسلمان اس کا دفاع کیوں نہ کریں لکرا مہاجرین اللہ دین اخری جمن اللہ اللہ یہ اللہ کے نیک بندے مہاجرین جو فقراء ہیں ان کا وصف یہ ہے کہ اللہ کے دین اور اللہ کے رسول کی مدد کرنے والے ہیں صاد خون یاد رکھو یہی لوگ اپنے ایمان میں صادق اور سچے ہیں ملاحدہ ہو صدق ایمان کن کو حاصل ہوا جو اللہ کے رسول کا دفاع کریں اللہ کے رسول کی مدد کریں یہی لوگ صادق ہیں اپنے ایمان میں ہم اللہ کے رسول کا دفاع کیوں نہ کریں غزب احد میں سات بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کا دفاع کیا تھا تیر برسائے تھے کتنے تیر برس ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع الا لسعد بن مالک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں سنا کہ آپ نے کسی کے لیے اپنے ماں باپ قربان کیے ہوں مگر سعد بن مالک رضی اللہ عنہ کے لیے غزب احد میں نبی علیہ السلام سعد بن مالک جو آپ کی دفاع پہ معمور تھے آپ کا دفاع کر رہے تھے نبی علیہ السلام ان سے مخاطب ہوا اور فرمایا یا سعد ارمی فدا کا ابی و امی سعد خوب تیر چلاؤ تم پر میں میرے ماں باپ قربان ہو اللہ کے رسول اپنے ماں باپ قربان کرتے ہیں ایسے شخص پر ایسے صحابی پر جو اللہ کے رسول کا دفاع کرتا ہے آپ کی مدد کرتا ہے ایک اور صحابی نے اس غزوہ میں آپ کی مدد کی تھی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اللہ اکبر جب لوگ منتشر ہوئے تو اللہ کے رسول کے پاس یہ ابو طلحہ انصاری موجود تھے اور ہر اس تیر جس کا رخ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتا اس کو اپنے ہاتھوں سے روکتے تھے اپنے ہاتھوں سے روکتے ہاتھ اس قدر زخمی ہو گئے لیکن پھر بھی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں فدا کا ابیب امی یا رسول اللہ لا تو صرف یوسیب کا سہمن سام قوم اللہ کے رسول آپ اوپر مت ہوئے مت جھانکیے آپ نیچے رہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم کا کسی تیر آپ کو لگ جائے نحری دون نہ میرا سینہ آپ کے لیے حاضر ہے آپ نیچے ہو جائیے میں آپ کے دفاع کے لیے کافی ہوں اور آپ کا دفاع کر رہا ہوں صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اسی حدیث میں کیس ب نبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غزر کی دن میں نے ابو تلح انصاری کا ہاتھ دیکھا آپ کا ہاتھ شل تھا معذور تھا زخموں سے چور ہو چکا تھا اللہ کے رسول کی دفاع کی وجہ سے ہر تیر جس کا نشان نبی علیہ السلام تھے اس کو اپنے ہاتھ پہ لگا لیا حتیٰ کہ وہ ہاتھ معذور ہو گیا اور شل ہو گیا ہم اللہ کے رسول کا دفاع کیوں نہ کریں یہ اس قدر عظیم نیکی ہے آج سوشل میڈیا پہ کس قدر نبی علیہ السلات و کی گستاخیاں ہو رہی ہیں نبی علیہ السلام پہ تبرات ہو رہے ہیں سب و شتم کیے جا رہے ہیں ہم کیوں خاموش رہے ہم کیوں ان کا جواب نہ دیں کل انکان ابا حکم ابنا خوان حکم و ازواجما وہ تجارت کا سادہ رسول و جی ہادی اللہ لوگوں اگر تمہارے ماں باپ تمہارے آبا اجداد تمہارے نفس تمہارے اموال تمہاری تجارتیں اور تمہارے مساکن رہنے کی جگہیں الغز ہر چیز اگر تمہارے نزدیک اللہ اور اس رسول سے زیادہ محبوب ہے تو فتح رب بسو پھر انتظار کرو یتی اللہ گمری اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا فیصلہ کرنے والا ہے ہمارے ایمان کا امتحان ہم اللہ کے رسول کا دفاع کیوں نہ کریں شادم رسول صاب سا شا رسول گستاخ رسول اس کو جواب کیوں نہ دیں آخری نقطہ جس کی طرف توجہ دلانی ہے وہ یہ کہ شادم رسول کا حکم کیا ہے اس حوالے سے دو ٹوک بات یہ ہے کہ اشاطم رسول اگر مسلمان ہو اور پھر اللہ کے رسول کی گستاخی کرے سب و شتم کرے تو ایسا شخص کافر ہے اور اس کو قتل کرنا واجب ہے چنانچہ ابن المنذر رحمہ اللہ جن کی کتاب الاجماع ہے انہوں نے اس بات پہ اجماع ذکر کیا ہے اجمع اجماحل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حد نبی صلی اللہ علیہ وسلم القتل تمام اہل علم, علم علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے سب و شتم کرے تو ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا ایسے شخص کی سزا قتل ہے مسائل الامام احمد الحمہ اللہ اس رسالے میں امام احمد رحمہ اللہ کے بیٹے عبداللہ انہوں نے اپنے والد امام سن احمد بن حنبل الرحمہ اللہ سے سوال کیا ما حکم ماہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایوز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب و کرنے والے کا کیا حکم ہے کیا اس کی توبہ قبول کی جائے گی کیا اس کو توبہ دینے کی مہلت دی جائے گی تو امام احمد رحمہ اللہ نے جواب دیا القتل ولا اس کو توبہ دینے کی مہلت نہیں دی جائے گی بلکہ اس کو اسی وقت قتل کیا جائے گا قتل ہونا ہی ہے جیسے شادی شدہ ذانی اگر کرے تو اس کی توبہ رجم ہے اگر کوئی قاتل قتل کرے تو اس کی توبہ پساس ہے ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستخ اگر وہ توبہ کرنا چاہے تو اس کی توبہ قتل ہے اس کے علاوہ اس کو توبہ کی مہلت نہیں دی جائے گی یہ محدثین کا اصول ہے امام مالک رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں من منصب نبی صلی اللہ علیہ وسلم او شتم اہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سبو شتم کیے آپ کی گستاخی کی او تن یہ آپ پہ آپ کے کی نقش کیا آپ کی تنتیس شان کی کتیلہ مسلم ان کانا او کافر بلائی وہ سچ کوئی بھی ہو وہ کافر ہو یا مسلمان ہو اس کو قتل کیا جائے گا یہی اس کی سزا ہے اللہ اکبر امام مالک رحمہ اللہ ان سے ہارون رشید اس نے پوچھا کہ امام مالک بتائیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے اس کی کیا سزا ہے کیونکہ عراق کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو کوڑے مارے جائیں گے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا فعبیب الامام امام مالک غضبناک ہوئے غصے ہوئے اور فرمایا یا امیر المنین ماں بپا دماغ نبی اے امیر المنین اس امت کی کیا بقا وہ امت کہاں باقی رہے جس امت نے اپنے نبی پر سب و شتم کیا ہو اپنے نبی کی گستاخی کی ہو گویا ایسی امت کو رہنے کا جینے کا کوئی حق نہیں جس میں شاب رسول چلتا پھرتا ہو ساب رسول شاتم رسول چلتا پھرتا ہو ایسی امت کو رہنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ امام مالک کا قول ہے آج ہم مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے ماں بہن ایسے لوگ ہیں جو ہمارے نبی میں سب و ختم کرتے ہیں ان کی نحوست سے ان کی غزال کی وجہ سے آج ہم لوگ بھی مصیبتوں اور مصائب کا شکار ہیں جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے اس قول میں بیان فرما دیا آخری نقطہ اس حوالے سے ہم نے ابھی تک جو بیان کیا وہ صلی صالحین کا فہم تھا اور ہمیں یہی کافی ہے صلط صالحین کا فہم کتاب و سنت کے حوالے سے جو بھی ہو ہمیں وہی کافی ہے لیکن دل کی تشفی کے لیے قرآن و حدیث سے دلائل پیش کرتا ہوں اللہ کا فرمان اللہ جو اللہ تعالی اور اس کے رسول کو ادا پہنچاتا ہے ایسے شخص اللہ کی لعنتیں ہیں اسد محدثین اور علماء نے شاد میں رسول کے قتل کا استلال کیا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے کیونکہ اللہ تعالی اس پہ لانتیں برساتا ہے اور ایسے, ایسے بندے اس کی سزا قتل ہی ہے ان منافقین میں سے ایسے لوگ وہ بھی ہیں جو نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نبی کان کا کچا ہے نعوذ باللہ آپ کی گستاخی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نبی ہر کسی کی بات سن لیتا ہے اللہ تعالی نے آگے فرمایا والذین رسول اللہ لہم عذاب العلیم یہ بات جان لو جو اللہ کے رسول کو ایزا پہنچائے تکالیف پہنچائے اس کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب تیار ہے بڑا ہی دردناک عذاب تیار ہے اور عذاب کیا ہے دنیا میں اس کی سزا قتل ہے لوگ کہتے ہیں اس آئے سے اس کی سزا کا کہاں استلال ہوتا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا ہم کہتے ہیں قرآن کی سب سے معتبر تشریح سب سے معتبر تفسیر نبی علیہ السلطلام کی حدیث ہے اللہ اور اس کے رسول کو اضافے کا حکم نبی علیہ السلام نے اس قعب نے اللہ اور اس کے رسول کو اضاف پہنچایا ہے تکلیفیں پہنچائی ہیں گستاخیاں کی ہیں تو کون ہے جو اٹھے اور اس کو قتل کرائے تب ایک صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں اور رات و رات اس گستاخ کو قتل کر کے واپس آتے ہیں ایک اور دلیل جو اشفا قاضی عیاد رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے کہ شاطم رسول کو قتل کیا جائے اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ ایک یہودیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کو ختم کیا کرتی تھی آگ کی گستاخیاں کی کرتی تھی فیمر صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم صادر فرما دیا چنانچہ اس یہودیہ عورت کو قتل کر دیا گیا ملاحظہ ہو یہ یہودیہ اس کو قتل کیا گیا کیوں حالانکہ یہ لڑنے والی نہیں تھی عورت جنگ نہیں کرتی لڑتی نہیں ہے لیکن اس کو قتل کیوں کیا گیا تھی بھی लेकिन لیکن پھر قتل کیوں کیا گیا اس کی وجہ علما نے یہی بتائی ہے کہ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب کو ختم کیا آگ کی گستاخیاں کی لہٰذا اس کو قتل کر دیا گیا دو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی سب و شتم آپ کی گستاخیاں گیا کرتی تھیں اور گیت گاتی تھیں جس میں آپ کی گستاخی ہوتی تھی فتح مکہ کا دن حالانکہ سب کو سارے کفار کو امان حاصل ہے قتل کسی کو نہیں کیا گیا مگر کچھ مخصوص لوگ جن کو نبی علیہ السلام نے اس امان سے مستثنا قرار دیا اور کہا کہ امان کے باوجود بھی حرم کے باوجود بھی ان لوگوں کو قتل کیا جائے چنانچہ ان دو لونڈیوں کو بھی قتل کر دیا گیا کیونکہ نبی علیہ السلات وسلام کی گستاخیاں کیا کرتی تھی اس سب کے بعد خلاصہ یہ نکلا کہ جو شاطم رسول ہے اس کی سزا قتل ہے اور حکومت اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگ پکڑیں جو نبی علیہ السلام پہ سب و شتم کرتے ہیں آپ کی گستاخیاں کرتے ہیں اور ان کو سخت سے سخت سزا دے آئین نمبر 295 بی اور سی میں یہ بات مقرر ہے مجبور ہے کہ شاد میں رسول کی سزا قتل ہے اس کو قتل کیا جائے گا یہ ہمارے حکومت پاکستان اس کا آئین ہے کہ ایسے شخص کو قتل کیا جائے ہماری ذمہ داری کیا ہے ہماری ذمہ داری ان ادوار میں نبی علیہ السلاۃ والسلام کی خوب شان بیان کرنا ہے ان کا دفاع کرنا ہے اور ایسے لوگ جو درپے ہیں ہمارے نبی کی عزت پہ ان چیزوں سے ہم نے اپنے نبی کا دفاع کرنا ہے یہی ہمارا جو ہے ہم پہ واجب ہے اور اسی کی ہم نے سنجامی دینی ہے اور پھر حکومت کی طرف سے ہمارے لیے کچھ ایسے نمبر بھی پیش کر دیے گئے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے اگر آپ کسی ویب سائٹ یا کسی فیس بک کے پیج پہ کوئی ایسا پیج دیکھیں جہاں نبی علیہ السلام کے گستاخی کی جا رہی ہے تو فوراً ان نمبروں پہ رابطہ کر کے ہمیں بتائیں ہمارا یہی کام ہے کہ ہم ان لوگوں کو ان کے حوالے کریں اور ان پیجوں کے حوالے سے ان کو خبردار کریں اور ان نمبروں پہ جو ہمیں بتا دیے گئے ہیں ان پر رابطہ کر کے ان کے حوالے سے ہمیں ان کے حوالے سے ہم ان کو خبر دیں ان کافی نہ کر آخر میں ایسے لوگ جو نبی علیہ السلام پہ تبرات آپ پہ سب و شتم آپ سے ہنسی مذاق گستاخیاں کرتے ہیں ان کے لیے آخری آیت یہی ہے ان نا کفی اگر دنیا میں تم بچ گئے سمجھو تم ہمیشہ کے لیے بچ گئے اللہ کا یہ آڈر ہے اللہ کا یہ اصول ہے کہ اے نبی آپ سے مزاق کرنے والے ہنسی مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے اور کیسا عذاب اللہ نے دینا ہے اللہ اکبر ان مزاق کرنے والوں سے اگر آپ پوچھیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف کھیل رہے تھے مزاق کر رہے تھے کہ اللہ اس کا رسول اور مزاق کرنے کے لیے لا تیت ضرور تم بد ایمان کم اب تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہونا اب تم کوئی بہانہ نہیں چلا سکتے خد کفر تم بد تم ایمان لانے کے بعد واپس کفر میں چلے گئے ہو یہ شاطم رسول اور مستحزی علیہ السلام کا مذاق اڑائے اس کا حکم ہے جو ہم نے خلاصن بیان کیا ہے آخر میں ایک ہی قول اور ایک ہی شعر جو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے تھے وہ پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ارد محمد میرے ماں باپ میرے آباؤ اجداد اور میری عزت میری ارد میرا سب کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فدا ہو قربان ہو میری عزت آپ کی عزت کے لیے قربان ہو اللہ رب, رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بتایا اس کو اگر کوئی صحیح ہے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اگر غلط ہے تو وہ میری ہی کوتا ہے میری ہی طرف سے وہ غلطیاں ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اور سنایا اس کو اپنی باہر میں قبول فرمائے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تاد میں حیات نبی علیہ السلات والسلام سے بدرج اتم محبتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کے دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری چھوٹی موٹی جو ٹوٹی پوٹی عبادتیں ہیں آپ نے دفاع ہے اس کو ابھی بارگاہ میں قبول فرمائے اقول و قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين